اصل میں بد مذہبوں کو سلام کرنے کا کوئی طریقہ تو نہیں کہ کس طرح سلام کریں ان کو سلام کرنا جائز نہیں اس کی وجہ کیا ہے جب وہ خود آدمی اپنی سلامتی نہیں چاہتا ہم اس پر سلامتی کیا رہیں گے البتہ اگر کوئی سلام کرے تو ایک جواب اس کا یہ کہ ہداک اللہ اللہ تبارک و بطالہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے سلام اور سلامتی صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور پہل کرنا اس کا صحیح نہیں جی